مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اس گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور اللہ ظالم قوم کو راہ راست نہیں دکھاتا ہے یہود نے تورات کو پڑھا اور اسے یاد کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا بئیں طور کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کی خبر دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں بیان کی گئی تھیں اور آپ پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی تھی اور انہیں یقین کامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں لیکن محض حسد و اعینات کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں گدھوں سے تشویح دی جن کے پیٹھوں پر علوم و فنون کی بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں جن کا وہ گدھے بوجھ تو محسوس کرتے ہیں اور ان کے نیچے دبے جاتے ہیں لیکن ان میں موجود حقائق و معرف سے بے بہرا اور ان پر عمل کرنے سے محروم ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن یہود نے اللہ کی آیتوں کی تکزیب کی ہے ان کی بڑی ہی بری مثال ہے یعنی ان کا حال ان گدھوں جیسا ہے جن پر کتابیں لدی ہوں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام المقعین میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ مثال اگرچہ یہود کے لیے بیان کی گئی ہے لیکن یہ ہر اس حامل قرآن پر چسپا ہوتی ہے جو اس پر عامل نہیں ہوتا اور اس کا کما حق کہ حق ادا نہیں کرتا